اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير صدق الله العظيم یہ سوره انفال کی ایت نمبر 73 ہے اس سے پہلی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمان مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء اولیا او دوسرے کے دوست ہیں اور اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر جو ہیں یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اب اس آیت کے دو قسم کے معنی ہو سکتے ہیں ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر ولی کے معنی دوست کیا جائے اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اگر ولی کے معنی یہاں پر وارث کے کی کیے جائیں جیسے کہ پہلے گزر چکا ہے یعنی جس طرح مسلمان ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں باپ کافر ہو بیٹا مسلمان ہو تو باپ کی میراث بیٹے کو نہیں ملتی آج بھی یہی قاعدہ ہے تو میراث کا یہی قانون ہے کہ باپ بھی مسلمان بیٹا بھی مسلمان میراث ملے گی ورنہ نہیں ملے گی ولی کے معنی یا وارث ہیں یا دوست ہیں اگر وارث ترجمہ کرو گے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا جیسے مسلمان ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں اسی طرح کافر بھی ایک دوسرے کے وارث ہیں اس ترجمے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کفار کو آپس میں میراث تقسیم کرنے سے اسلامی حکومت نہیں روکے گی اور کافر اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھے گا اسلامی حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی خلاصہ یہ ہے کافروں کے جو عائلی قوانین ہے خاندانی مسائل کے جو قوانین ہے شادی بیاہ کے قوانین ہیں میراث وغیرہ کے قوانین ہیں اس میں غیر مسلموں کو کافروں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے ان میں اسلامی حکومت مداخلت نہیں کرے گی جیسے مسلمان میراث آپس میں تقسیم کرتے ہیں اسلامی حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی یعنی اسلامی حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ بیٹے کو کم دے اور بیٹی کو زیادہ دے ان باتوں کا اختیار اسلامی حکومت کے پاس نہیں ہے جو میراث کے احکام ہیں بس اسی طرح جاری ہوں گے بالکل اسی طرح کافر بھی آپس میں میراث کی تقسیم کریں گے اپنے اپنے قانون کے مطابق اپنے اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق اسلامی حکومت اس میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی وہ اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتے ہیں دینا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے وہ ان کا اپنا اختیار ہے بیٹی کا سرپرست اس کا کافر باپ ہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے چاہے تو کسی کے نکاح میں دے اور چاہے تو انکار کر دے جیسے مسلمان باپ کا حق ہے کہ اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دے یا انکار کر دے اس کو اختیار ہے اسلامی حکومت زور زبردستی نہیں کر سکتی کہ آپ اپنی بیٹی فلان کو دیں گے نہیں یہ ایک ترجمہ اور اس کے نتائج ہیں کہ اگر آپ ولی کے معنی وارث کرتے ہیں سرپرست کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی ہو گئے لیکن اگر آپ ولی کے معنی دوست کرتے ہیں تو اس کے معنی بہت وسیع ہیں بہت بڑے معنی ہیں اس کے جس طرح مہاجرین اور انصار آپس میں دوست ہیں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی اعانت اور نسرت کرتے ہیں ایک دوسرے کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں اسی طرح کافر بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں الکفر ملت نواہدہ کفر سب ایک قوم ہے اور اس کی زندہ مثال آپ نے افغانستان میں دیکھی کہ افریقہ کا کالا کافر امریکہ کا سرخ و پیلا کافر اور یورپ کا سفید کافر اور پوری دنیا کے ہر قسم کے رنگا رنگ کافر سب مل کر عمارت اسلامیہ پر حملہ آور اور اسلامی عمارت کو ختم کیا اور بیس سال تک وہ مجاہدین کے خلاف لڑتے رہے یہ دوستی ہے دین کی بنیاد پر جیسے مسلمانوں کی دوستی اسلام کی بنیاد پر ہے المسلم آخل مسلم اسی طرح کافروں کی دوستی کفر کی بنیاد پر ہے ال کافرو اخل کافر بات سمجھ میں آ گئی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفار کو آپ دیکھیں پوری دنیا سے وہ آئے ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ حکومتیں آئی یہاں پر اور امت مسلمہ کا کیا حال ہے پوری دنیا سے نوجوان مرد عورتیں بوڑھے بچے اسلامی عمارت کی خدمت کے لیے آئے لیکن کسی بھی مسلمان حکومت نے اسلامی عمارت کا ساتھ نہیں دیا اللہ جل جلالح جو فرما رہے ہیں وہ اللہ کفر اباد ہوں اولیا کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اپنے کفر کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر کافروں نے تو اسے ثابت کر دکھایا کہ وہ کفر کی بنیاد پر سب ایک ہیں حکومتوں کی بنیاد پر یہاں پر آئے اور ہم جو آئے پوری دنیا سے آئے ہیں یہاں پر مسلمان عمارت اسلامیہ کی مدد کرنے کے لیے لیکن ہماری حکومتوں نے ہمیں پکڑا مارا پیٹا شہید کیا یعنی آج امت میں وہ صفت جو کہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے وال ول مومنا تو بعد ہم اولیا اباس مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہمکار اور ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ چیز آج امت میں نظر نہیں آتی المنافقون و بعضهم من بعض یہ تو نظر آیا کہ پاکستان کے بڑے بڑے منافقین مرد اور عورت سب مل جل کر مجاہدین کے خلاف لڑے ہیں اور پوری دنیا کے منافقین لڑے ہیں مرتدین لڑے ہیں مسلمانوں کے خلاف و لوین بعضهم اولیاء ہم اولیا و یہ بھی نظر آیا کہ پوری دنیا کے کافر ایک جھنڈے تلے امریکہ کی قیادت تلے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی لیکن یہ <تصفح> <تصفح> انفرادی طور پر تو نظر آیا بعض مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے یہ کر دکھایا کوئی ازبیکستان سے آیا کوئی تاجکستان سے کوئی پاکستان سے کوئی عربستان سے اور سب نے مل جل کر کچھ نہ کچھ خدمت کی لیکن مسلمان حکومتوں نے بعد ہم اولیا و بعض کا کردار ادا نہیں کیا بلکہ کافروں کا ساتھ دیا بلکہ کافروں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مسلمان بچوں اور بچیوں کو مجاہدین کو گرفتار کیا اور ان کو قتل کیا